नेक کرنے والوں کا یہ خوب खूब ہے جو जो کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتی ہیں اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رسک اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ہی ان کو رسک دیتا ہے اور تم کو بھی اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں